لم فول تم تفو اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ ان نحن نحروم اور کہنے لگو ہم پر تاوان پڑ گیا بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے اللہ جی تشرب ن الملا یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے تم نے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں لو نشال اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے افرائی تم انلتی تر تم شا بھلا یہ بتاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو کیا اس کے درخت خود تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا فرمانے والے ہیں نَحْنُ جَعَلْنَا هَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعً لِّلْمُقَوِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ہم ہی نے اس درخت کی آگ کو آتش جہنم کی یاد دلانے والی نصیحت و عبرت اور جنگلوں کے مسافروں کے لیے باعث منفیت بنایا ہے سو اپنے رب عظیم کے نام کی تصبیح کیا کریں